فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا الْمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّهُ فِي الدَّوَاءِ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَظُّ أَوْ ذَلِك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 ان کے اعمال کو ہر گز اکارت نہیں کرے گا با لهم وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سوار دے گا عرفها لهم اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی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 کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالہ ہے جو ایمان لائیں اور کافروں کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار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 جن کی بدکاری ہی ان کے لئے خوشنمہ بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں مثل الجننت اللہتی وعد المتقوم فیہا انہار من مائن غیر آسن و بَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ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 وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ دکھ پال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 یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکایک یق ان پر آن پڑے اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اپنے قصور پر بھی بخش کی دعا مانگتے رہو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخش کی بھی اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا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 اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر وہ تعلے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں ان الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِن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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله مِن کورو سو سبھی وش کو میل شی ائی ابرلاح شوپ لو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 فلا الى السلم معكم ولن يتركم اعمالكم لہذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو تم ہی سر بلند گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا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 تم الاد نلی تو فی خوفی سب لہ فمین کم اب خل و می اب